بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص علیکم بالمؤمنین رؤف الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله کریم اما بعد فقط قال الله تبارک وتعالى كما ورد في سوره توبه اعوذ بالله من الشیطان الجلیل بسم الله الرحمن الرحیم فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ قاتلو في سبيل الله قاتل الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غرض وعلموا ان الله مع المتقين صدق الله العظيم وانا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان قاتل الناس حتى يشهدوا الله اله الا الله وان محمد الرسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فإذا افعلوا ذلك عصب مني دماهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم رحمهم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين 40 نضعی کی یہ 8ویں حدیث ہے اور یہ مضمون اس حدیث میں بھی آ چکا ہے پہلے جو اگر بعین نبوی کا حصہ نہیں ہے لیکن میں نے اس کتاب میں اس کو شامل کیا ہے آخیب میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے تعالیٰ پہلے اس حدیث کا ترجمہ کر لیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ حضور نے فرشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عمر قاتل الناس مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے جنگ جاری رکھوں حقہ یشد اللہ اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معروف نہیں اور اس کی گواہی دیں کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یقین اسلا اور قائم کرے نماز ویوت الزکاتہ ادا کرے زکات فیضا فالو زانے کا شمو منی دماغ تو جب وہ یہ کام کر لیں گے تو وہ بچا لیں گے محفوظ کر دیں گے مجھ سے اپنے مال بھی اپنی جانے بھی اپنے مال بھی اپنے خون بھی اللہ بحق حق اسلام اللہ یہ کہ اسلام کے حق کے ضمن میں یعنی شریعت کے کسی حکم کے ضمن میں ان کے اس حق پر کوئی آنچ آ جائے بس تو چوری کریں گے تو ہاتھ کٹے گا یہ نہیں ہے کہ ضمانت دے دی گئی ہے کہ بس اب آپ محفوظ ہیں زنا کرے گا شادی شدہ مرد یا عورت حجم کیا جائے گا یا کی جائے گی یہ حق الاسلام ہے جو ہر مسلمان پر ہے وہ عائد ہوتی ہے اللہ بحق الاسلام و حساب ہوں تعالی اور باقی رہ گیا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمہ ہے یعنی آیا وہ دل سے ایمان لائے ہیں یا جھوٹ بوٹ کو ایمان لائے ہیں؟ اس کا میرا ذمہ نہیں ہے نہ میرے اس, سے اس کا کوئی محاسبہ کیا جائے گا یہ اللہ حساب لے گا کہ کوئی صرف جان بچانے کے لیے جھوٹ بوٹ کو ایمان لے آیا اور کوئی واقعی دل سے ایمان لایا یہ حساب اللہ کیا یہاں ہوگا اب میں وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا بڑی طویل حدیث تھی اور بڑی عمدہ حدیث کے کچھ دیر کے لیے انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ اسی ماحول کا جز ہے بہرحال اس میں, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن آخر میں وہ بھی یہ الفاظ آئے ہیں وہ انما عمر تو انقات اور مجھے حکم ہوا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں حتٰ یقین اسلازک یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں اور زکاط ادا کریں بشد اللہ إِلَّ اللّہ و نب اللہ شریک اللہ اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ تمحا ہے وہ اللہ محمد اور ابد اور اس کی گواہی دیں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں فیضا فعلو ضال کا فقر اق تسب دماغ اصب جب وہ یہ کر لیں گے تو وہ محفوظ ہو جائیں گے اور وہ بچا لیں گے محفوظ کر لیں گے اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی اپنا خون بھی اللہ بے حق سوائے اس کے کہ اس پر کوئی حق آتا ہو وہ حساب وجل اور ان کا حساب جو ہے وہ اللہ ازرا جل کے ذمہ ہے آپ نے دیکھا تھوڑا سا فرق ہو گیا یہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ حدیثوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی لفظی فرق ہو سکتا ہے بات ایک ہی ہے بالکل ایک ہی ہے لیکن جو حدیث آج پڑھ رہے ہیں اس میں پہلے کلمہ شہادت کا ذکر ہے لیکن اس میں وہ الفاظ نہیں ہے کہ اللہ کی گواہی کے ساتھ واہدہ لا شریق الس کی بھی گواہی ہو اور حضور کی رسالت کی گواہی کے ساتھ ابدہ کا لسم شام کے زیادہ ہے پھر وہاں پہلے گواہی کلمہ شہادت بعد میں نماز اور زکوۃ یہاں پہلے نماز اور زکوٰۃ بعد میں گواہی اور اسی طریقے سے یہاں دو لفظ آئے ہیں فقر قسم تو وہ بچ گئے اور یہ بھی آیا واسم و منی یہ الفاظ وہاں ہیں کہ انہوں نے اپنی جان اور مال مجھ سے محفوظ کر لی اللہ بےحق وہاں ہے بےحق الاسلام یہاں بے سوائے اس کے کہ ان کے اوپر کوئی حق واقع ہو جائے شریعت کا وہ حساب ہو مر اللہ باقی ان کا حساب جو ہے مقاصمہ جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے یعنی یہ کہ آیا وہ دل سے ایمان لائے یا صرف جان بچانے کو ایمان لائے اب ان دونوں حدیثوں کے بارے میں جان لیجئے کہ اگر صرف انہی پر نگاہ جما دی جائے اور بقیہ احادیث سامنے نہ ہو تو بہت بڑی گمراہی پیدا ہو رہی تو مطلب یہ کہ صاف ہم مان لیں کہ اسلام پھیلا ہے جب, جب کے ساتھ تلوار سے جب یہ حقیقت نہیں اس کا ایک خاص پس منظر ہے تو اصولی طور پر جان لیجئے کہ قرآن مجید کی آیات کا بھی معاملہ یہ ہے بہت سی آیات ایسی ہیں کہ اگر اس کا تاریخی پس منظر سامنے نہ ہو تو ایک نغالتے میں انسان پیت پڑ سکتا ہے اسی کو کہتے ہیں تاریخی پس منظر کو شانی نزول کہ یہ کس معاملے میں کس وقت کب نازل ہوئی معلوم و کن حالات کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور یہی معاملہ حدیث کا ہے اگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ قول حضور کا کم کا تھا کس دور کا تھا تو ظاہر بات ہے کن حالات میں یہ بات کہی گئی تھی تو اگر یہ پیش نظر نہ رہے تو بھی جیسا کہ میں نے کہا بہت بڑی گمراہی پیدا ہو جائے گی اصل میں یاد ہوگا آپ کو کہ جب اس حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے طویل حدیث جو حضرت بن جبل سے ہے تو اس وقت ہم نے دوسری حدیثوں سے بھی حدیث جبرائیل کے حوالے سے بھی ایک بات کو سمجھا تھا اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت قتال جو ہے فی سب اللہ اس کی مختلف شکلیں ہیں اب میں آیات کہ آپ کو سنا رہا ہوں جو اس وقت ہم نے بڑی تفصیل سے بحث کی تھی آج بھی تلاوت کی میں نے ہوا کیا تھا کہ خاص وقت پر آ کر سن نو ہجری میں چھ آیات سر توبہ کی جو شروع کی نازل ہوئی اور اس میں وہ حکم ہے قتل عام کا اور حج کے لیے قافلہ مدینے سے روانہ ہو چکا تھا حضور خود نہیں تشریف لے گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی امارت میں وہ حج کا قافلہ جا رہا تھا وہ کافی سفر طے کر چکا تھا تو وہ آیات نازل ہوئی اب حضور نے ان آیات کو دیکھ کر حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالی کہ جاؤ اور میرے نمائندے کی حیثیت سے ان آیات کا اعلان عام کر دو حج کے اجتماع اب ظاہر بات ہے قافلہ جو جا رہا تھا اس کی رفتار سست تھی حضرت علی تنہا جا رہے تھے تو کسی تیز رفتار سواری پر تھے تو راستے ہی میں قافلے سے جا کر مل گئے حضرت ابو بکر کے پاس آیا تو یہ بات موٹ کیجیے بڑی عجیب ہے پہلا سوال کیا حضرت ابو بکر نے امیر ان او مامور کیا حضور نے آپ کو امیر الحج بنا کر بھیج دیا ہے یعنی میری بجائے تو ٹھیک ہے آپ ادھر آئیے میں ادھر بیٹھ جاؤں اور اگر نہیں میرا ہی ہے امارت کا معاملہ اور آپ مامور ہیں میرے تحت ہیں تو بھی ٹھیک ہے حضرت علی نے فرمایا معامور میں معمور ہوں امیر نہیں البتہ یہ جو چھ آیات ہیں ان کو پڑھ کر سنانے کا کام حضور نے میرے ذمہ لگایا اس کی خاص وجہ جس قدر اہم بات اس میں کہی گئی ہے وہ جب تک کہ حضور کا کوئی قریبی عزیز نہ کہے عام قبائلی زندگی کی روایت کی روح سے تو وہ بات مسترب نہیں سمجھ جاتی تھی اہم بات کیا تھی آج کے بعد سے مشرقین کے ساتھ سارے معاہدات ختم سوائے ان کے کہ جن کا معاہدہ خاص مدت تک ہو اور انہوں نے کوئی خلاف ورزی بھی نہ کی ہو تو ان کی تو جو مدت ہے معاہدے کی پوری کر دی جائے گی لیکن نیا معاہدہ نہیں ہوگا تجدید نہیں ہوگی مشرقین کے ساتھ الله تم من اللہ و من مشرقی کوئی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کوئی عہد نہیں کوئی پیمان نہیں ہے کوئی امن و امان کی ضمانت نہیں بس اب تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو جان بخشی ہوگی چار مہینے کی مہرت سے ارب اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو مسلمانوں کو حکم دے دیا جو ہے فخت المشرقین ہے اب قتل عام کرو ان مشنقین کا جہاں بھی پاؤ اور اس کے لیے یہ ہے کہ انہیں پکڑو ان کا گھیراؤ کرو محاصرہ کرو اور ہر گھات کی جگہ میں گھات لگا کر بیٹھو ان کے لیے البتہ یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں کفر سے شرک سے تائب ہو گئے اور نماز قائم کریں اور ادا کریں تو پھر یہ توبہ میں اب یہاں ایمان آ گیا کل میں شہادت آؤں اس کے تو شامل ہے نماز اور سکات کا ذکر کر کے فخلو سبھی لو کا راستہ چھوڑ دو ان بھائی ان اللہ غفر الرحیم یقین اللہ غفر الرحیم اب اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے وہ کیا ہے دیکھیے ایک تو اللہ کی طرف سے نبی بھیجے گئے اور کچھ نبی وہ ہیں جو رسول بھی ہوتے ہیں یہ دو اصطلاحات ہیں قرآن کی اور یہ ان تین اصطلاحات کے جوڑوں میں سے ہے کہ جو مترادف ہوتے ہیں مومن مسلم یہ ایک معنی بھی ہے اور مختلف بھی ہے جہاد کتال ایک معنی بھی ہے مختلف بھی ہے اسی طریقے سے یہ جو جوڑے ہیں نبی رسول یہ مترادف بھی ہے اور مختلف بھی ہے تو اس میں دو اصول علماء کے نزدیک متفق آئے ہیں ان جوڑوں کے دو فرد اگر آمنے سامنے آ جائے قریب ہوں تو اختلافا اختلافہ ان کے معنی مختلف ہو جائے گی وہ تفرقا کسی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کسی کا وہاں ذکر ہو رہا ہے تنہا ہے اجتماع تو اس کی بانی ایک ہی ہو جائے گی ایک بات اور دوسری بات یہ متفق علیہ ہے کہ ان میں سے ایک فرد عام ہے ایک خاص ہے مومن خاص ہے مسلم عام ہے کیا مطلب ہر مومن تو لازمن مسلم بھی ہے ہر مسلم مومن نہیں ہے یہ تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں ہر رسول تو لازمن نبی بھی ہے ہر نبی رسول نہیں ہے تال تو لازمند جہاد ہے لیکن جہاد لازمن کتاب نہیں ہے اب اس سے آگے جو بات ہے اس میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے فہم اپنے اپنے فکر اپنی اپنی سوچ کے مطابق رائے کی کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے نے کہا کہ جو نبی کتاب لے کر آتا ہے وہ رسول ہوتا ہے صحیح نہیں ہے زبور دی گئی ہے حضرت داود کو رسول تو نہیں تھے نبی تھے جو نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے حضرت مسیح کو نئی شریعت نہیں لے کر آئے لیکن رسول ہیں کوئی ڈیفینیشن پوری نہیں ہوتی مجھے اللہ تعالی نے جس بات کی طرف ہدایت فرمائی اور رہنمائی کی وہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ ایک خاص مرتبہ ہے میں ابھی وضاحت کر دوں گا اور رسالت منصب دے. مثال کیا ہے آپ کے یہاں سول سروس کے کارڈرز ہیں یہ سی ایس پی ہے یہ پی سی ایس ہے ٹھیک وہ جو سی ایس پی ہے وہ ساری عمر سی ایس پی رہے گا یہ اس کا مرتبہ ہے البتہ کبھی وہ کہیں ڈی سی لگا ہوا ہوگا کہیں کمشنر لگا ہوا ہوگا کہیں ہوگا سینٹرل گورنمنٹ میں یا پروینسل میں سی ایس پی تو ہے لیکن اس کے منصب بدل سکتے ہیں منصب کی حیثیت سے یہ ڈپٹی کمشنر ہے کارڈر کی ہے سی سے? یہ سی ایس پی ہے ایک کارڈر پی سی ایس کا ہے اس سے نیچے ہے وہ جو بھی ہے وہ پی سی ایس ہی رہے گا پروینشل سیول سروس یہ درجہ دوم کی ہے اب یہ پی سی ایس والا جو ہے کہیں کہ لگا ہوا ہے کہیں افسر مال لگا ہوا ہے کہیں افسر خزانہ لگا ہوا ہے لیکن سی ایس میں وہ پی سی ایس ہے تو نبوت جو ہے وہ کارڈر ہے وہ مرتبہ ہے اور رسالت منصب ہے اپوائنٹمنٹ ہے جب کوئی نبی کسی خاص مقام کسی خاص قوم کی طرف بھیج دیا جائے تو وہ اب رسول ہو جاتا نبی کا لفظ بنا ہے نبا ان سے خبر خبر دینے والا وہ نبی ہے غیب کی خبریں دیتا ہے اللہ اسے وہی بھیجتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے یہ خبر دینے والا اور رسول جو ہے بھیجا ہوا اسے کہیں بھیجا جاتا ہے پیغام دے کر اب ایک اور بات سمجھیے نبی جو ہے اپنی ذات میں ایک ولی کامل ہوتا ہے آپ کوئی ولی اللہ ہوگا چاہے وہ نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے اس کی ذات سے خیر پھیلے گا کہ نہیں وہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا کہ نہیں یہ تو اس کی فطرت کا تقاضا ہے یہ نو انسانی کے ساتھ خلوص و اخلاص کا تقاضا ہے جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں دین اور نسیہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن وہ اس پر معمور نہیں ہے نوٹ کر لیجیے معامور من اللہ نہیں ہے کرتا ہے کرے گا لاموانا کرے گا جیسے ولی اللہ کرتا ہے اب بابا فرید شکر گنج وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تو نہیں تھے نہ وحی آتے تھی بس ولی اللہ پر وحی بھی آ گئی وہ نبی ہو گیا بس اتنا ہی سب وہ اللہ کا ولی ہے پہلے سے روحانی اعتبار سے شخصیت کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے وہ ولی ہے صدیق ہے کہہ لیجئے اب وحی آ گئی تو وہ نبی ہو گئی اب یا تو وہ ساری عمر نبی رہا رسول بنائی نہیں تو باتے وہ دعوت تو دے گا بات تو پھیلائے گا لیکن مامور بن اللہ ہو کر نہیں جب اسے بھیج دیا جائے گو اظہ بلا فراؤ نہ ہوا جاؤ فراؤ کی طرف اب وہ رسول ہو گیا اب وہ مامور بن اللہ ہو کر آیا ہے اب وہ دعوت و تبریخ صرف اپنی طبیعت کے تقاضے سے نہیں کر رہا ہے بلکہ بیکوز اپوائنٹڈ یہ اس کا فرض منصب ہے اب دیکھیے دو اصطلاحات علیحدہ نبیوں کے لیے لفظ آتا ہے قصص النبیین نبیوں کے قصے حالات رسولوں کی آتا امبا رسول فتیل کا من نمبا الرسل رو الیک ہوتا کیا ہے نبی یہ نہیں کہتا مجھ پر ایمان لاؤ دازمان. نبی یہ نہیں کہتا میری اطاعت کرو رسول کہتا مجھ پر ایمان لاؤ میری اطاط کرواہون اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو نبی نہیں کہتا یہ وہ اپائنٹیڈ ہے ہی نہیں. بڑا عظیم فرق اب قرآن مجید میں حضرت یوسف کا قصہ ہے کیا انہوں نے فروغ سے یہ کہا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ پھر میں تمہارا ساتھ دوں گا خدمت خلق کے جذبے سے انہوں نے کام کیا ظاہر بات ہے کہ خواب تو ان کی ایمان نہیں لائی تھی ان پر نہ انہوں نے مطالبہ کیا ہاں دعوت انہوں نے جیل میں بھی دی اپنے دو جیل کے قیدیوں کے ساتھیوں کو دعوت دی کہ نہیں دی ان سے بھی یہ نہیں کہا مجھ پر ایمان لاؤ اور میری تاج کرو رسول آتے کہتا ہے میری میری تاج کر وہ اللہ کا نمائندہ بن کر ہے اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں کوئی فوجی ہے اگر تو وہ سول کلوتھ لباس میں پھر پھر رہا ہے تو اگر کسی نے اس کے خلاف کوئی اقدام کیا تو اس کی جرم کی نوعیت کچھ اور ہوگی جیسے عام شہری کے معاملے میں ہوتی ہے اور اگر تب آپ نے اس پر حملہ کیا تو حکومت کے خلاف بغاوت ہے سمجھ گئے اس بات فرق ہو گیا نا ویسے تو عام شہری کے اوپر حملہ کرنا بھی غلط ہے لیکن یہ یونیفارم میں ہے یہ تو اس ملک کی جو فوج ہے اس, کا اس, کا اس سے متعلق تو نبی کبھی دعوت نہیں دیتا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور کبھی یہ نہیں کہتا میرا حکم مانو رسول کہتا مجھ پر ایمان لاؤ اور میرا حکم مانو اب یا حضرت یعقوب نبی تھے رسول تو نہیں تھے حضرت ساخ نبی تھے رسول تو نہیں تھے بہت سی اسی لیے حدیث پہ آتا ہے کہ نبی تو آئے ہیں سوا کے قریب اور رسول صرف تین سو تیرہ آئے ہیں اب مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے روایت کے اعتبار سے ویسے آج کل ایک مضمون کے سلسلے میں میں تحقیق کروا رہا ہوں تخریج کروا رہا ہوں ان احادیث کی لیکن مشہور ہے کہ نبی سوا لاکھ آئے اور یہ عدد ملتا ہے اس عدد سے کہ جو آخری حجم حضور کے سامنے بیٹھے تھے سوا لاکھ اور رسول تین سو تیرہ سے یہ عدد ہے اساب بدل نبی بہت آئے اچھا رسول جب کسی قوم کی طرف آ گیا اگر نبی کی بات نہیں مانی کوئی بات نہیں نبی فوت ہو جائے گا اس پر جو لوگ بھی اس کی دعوت و اصلاح سے مستفید ہو جائیں گے وہ اپنی آپ پر سنوار لیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر اس قوم نے مانا نہیں تو قوم ہلاک کر دی جائے رسول کو اگر نہ مانا جائے جبکہ رسول میں حجت کر دے اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنے پیغام کے ذریعے سے اپنے عمل کے ذریعے سے حجت قائم کر دے لوگوں پر اور اب اگر لوگ نہیں مانتے تو وہ ختم کر دیے جاتے اصحاب الہی اس لیے امبا رسول کہا گیا رسولوں کی بڑی بڑی خبریں بڑی بڑی خبریں بڑی بڑی خبریں خبر خبر خبر پوری پوری قومیں ہلاک ہوئی اب آپ ہاں قرآن پڑھتے ہیں کتنی برتبہ قوم نوح قوم قومی قوم صالح قوم شعیب قوم لوت آل فرعون ان چھ کا ذکر تکرار کے ساتھ آتا ان کی طرح رسول بھیجے گئے انہوں نے انکار کیا وہ ہلاک کر دی گئی منهم نغرقنا ان میں سے بات کو ہم نے غرض کر دیا قومی نو غرض کر دی گئی عر فر غرض کر دیے گئے قومنو منرس ایسے بھی جن کے اوپر تیز دھکڑ ہوا بھیج دی گئی ایسے بھی جن کو زلزلہ آ گیا اور بستیاں چل پٹ ہو گئی لیکن اس کو کہتے عذاب اس کی سال اس کی سال اصل سے الس سے اصل کہتے جڑ کو استثال ہوتا ہے کسی شے کو جڑ سے اکھاڑ دینا اگر آپ نے کسی پودے کو اوپر سے کاٹ دیا تو شاید وہ دوبارہ پھر دوبارہ اس میں پتے نکل نکلے پھر چاہے آ جائیں جڑ سے اکھیڑ دیں گے تو جڑ سے اکھاڑی دیا لیکن کب جب رسول آ نبیوں کی آمد پر ایسا نہیں ہوتا یہ فرد ذہن میں رکھا آپ نے اچھا اب دیکھیے بہت بڑی مثال جو ہے قرآن مجید میں دو شخصیتیں ہم عصر ہیں حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سورہ آل عمران میں دونوں کا ذکر آیا ہے ساتھ ساتھ حضرت یحییٰ کی جو اللہ نے مزاح کی ہے اس میں آخر لفظ کیا ہے نبی یم ان سالحین حضرت عیسا کی جہاں مزاح ہوئی رسول الا بنی اسرائیل اب یہ اجتماع تفرقہ جب یہ ایک جگہ دونوں آ تو ان کے مفہ جدا ہوئے حضرت یاحیا کا سر قلم کر دیا حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا تو نے دندہ اٹھا لیا اور قرآن مجید میں دو جگہ ہے رسول قتل نہیں ہو سکتا بنگوا ہوں اللہ نے تع کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول خالی بات اور دوسری جگہ فرمایا وہ لگتا سبقت کل متن سلیم یہ بات تو رسولوں کے باب میں ہماری طے ہو چکی ہے جہاں کہ رسولوں کی لازمن مدد ہوگی اور ان کا ہمارا لشکر جو ہے لازمن وہ فتح مند ہوگا اسی لیے تو حضرت نوح کی فریاد آئی ہے نہ سورج نوہ میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں اب تو انتقام لین سے تو بدلا لین سے البتہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر قتل لفظ جو ہے رسولوں کے ساتھ بھی آیا ہے لیکن وہاں میرے نزدیک رسول نبی کی جگہ آیا اسی لیے میں نے تمہید باندھی تھی کہ نبی اور رسول جو ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ پر یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں اب نوٹ کیجئے حضور کو جو بھیجا اللہ تعالی نے تو دو بےستے تھیں آپ کی ایک اصل بےست تھی لذیب آسفل امی رسول حضور بھی انہی میں سے تھے ان پڑھ کون تھی فوریش جو ہیں پڑھے لکھے لوگ تو نہیں تھے نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی آسمانی کتاب بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھی اصل پیشہ ان کی طرف ہے سانین پوری نو انسانی کی طرف ہے اللہ کا فتح اللہ سے سمجھ گیا اب میری بات اور سمجھیے میں اختراف ہو سکتا حضور سے مشابہ ترین رسول جو ہے وہ حضرت موسا ہے علیہ السلاق وصراب صاحب کتاب صاحب کتاب صاحب شریعت صاحب شریعت صاحب ہجرت صاحب ہجرت تو حضرت موسا کی بھی دو بیٹھ سکتے تھے ایک تھی عال ایمان ایماندار مجھ پر نہیں مانا برباد کر دیے گئے کر دیئے گئے خود یہودیوں کے لیے آپ کی حیثیت نبی کی تھی یہودی نافرمانی کرتے رہے سزا دے دی گئی اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جب حکم ہوا اب قتال کرو اب جنگ کرو کورا جواب فضا بندم اور ربوں کا قاتل ایندہ ہاؤ نہ جاؤ تم اور تمہارا رب جنگ کرو اب تو یہی بیٹھے اتنی بےساری تاریخ ہوئی حضرت موسا پر رب انی اللہ نفسی واخی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین انام کو مجھے تو اپنی جان کا اختیار ہے یا اپنے بھائی ہارون کی جان کا اختیار ہے باقی چھ لاکھ کے مجمع میں صرف دو آدمی نکلے جوشوا جس کو ہم کہتے ہیں یوشا یوشا بجو وہ بائبل میں جوشوا کہلاتے اور کالب بلیہ فنہ تب چار آدمی تو جنگ نہیں کر سکتے تھے لیکن سزا تو نہیں دی. ایک سزا دی گئی کیا ختم کرنے کی نہیں اسی نہیں بلکہ چالیس سال تک اس ارب اس عرب مقدس سے محروم رہیں گے اور اسی صحرا میں بھٹک طے کریں گے انہی چالیس سالوں کے دوران حضرت بوسا کا بھی انتقال ہو گیا حضرت ہارون کا بھی ہو گیا اب چالیس سال کے دوران ظاہر بات ہے جو نسل آئی تھی مسر سے ہو تو ختم ہو اب تو نئی نسل جو یہاں پیدا ہوئی ہے صحرا میں پلی بڑھی ہے اس کی سختیاں جھیلی ہیں اب وہ جواب ہوئی ہے تب ان کے اندر جہاد کا جو ہے ولولا پیدا ہوا اور پھر انہوں نے جہاد اور قتال کیا حضرت یوشع ابن نون یعنی حضرت جوشوا جسے کہتے ہیں ان کے زیر قیادت تو یہ جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیے رسول جس کی طرف آئے اب امیین کی طرف حضور آئے پرائمریلی سیکنڈریلی فار دی ہول آف ہیومینٹی اب امیین پر ان کی زبان میں کتاب نازل ہو گئی باقی ہیومینٹی کی زبان میں تو قرآن نازل نہیں ہوا امی کے لیے کوئی مغارت نہیں تھی کہ یہ کوئی غیر ہے اجنبی ہے یہ ہے کون کہاں سے آ گیا انہیں میں سے تھے باسمی رسولم بن ہوں دوسروں کے لیے ظاہر بات ہے کہ حضور اجنبی تھے دوسری قوم کے آدمی تھے تو اطمان میں حجت اصل ہوئی ہے امی پر اب اگر امی نے نہیں مانا تو وہ مستحق ہو گئے تھے عذاب استی سال کے کہ اب ان کو جرش کو کھیل دیا گیا لیکن اللہ تعالی کی حکمت تو وہ یہ ہوئی کہ انہیں دو قسطوں میں عذاب دیا گیا پہلے تو جیسے بین بجا کر سانپ نکالتے ہیں نا گاؤں اس میں سے بیل میں سے تو قریش کو مکے سے نکالا گیا وہ حرم تھا اور بیان بدر میں ان کا قیمہ دیا گیا سارے بڑے بڑے سردار خطر سیونٹی آف دم اور یہ صحیح سے معلوم ہے کہ فرشتے شامل تھے اس کے اندر مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والے کئی صحابی کہتے ہیں کہ میں اگر کسی کافی کی طرف بڑھا تھا کہ اسے ماروں تو میں نے دیکھا کہ پہلے ہی کسی نے مار دیا اس کو گردن تو اڑ گئی اس کی ابھی میری تلوار تو دوری ہے یہ لا ہی تھا ایک سیکنڈ وہ تھی اور آخری بات کیا تھی ضلت کا آسان اب آخر میں کہہ دیا اب ایمان لاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤں گا اب جو ایمان لائے تو گویا کہ ان کی وہ جو حیثیت تھی ان کا تکبر جو تھا وہ خات میں مل گیا کہ نہیں تو یہ آیت اصل میں اس سے متاثر ہے یہ عام آیت نہیں ہے یہ خاص اس پس میں ہے یہ امی کے لیے بنی اسماعیل کے لیے باقی اسی سرح توبہ کے اندر اہل کتاب کا یہ ڈفرنٹ قانون آیا ہے اگر یہ ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں چھوٹے بن کر رہیں جزیہ ہاتھ سے دیں جان بخشی لیکن یہ امید اگر نہیں مانیں گے تو قتل کر دیا جائے قتل عام ہوگا میں سیکر ہو اگرچہ نوعیت معاملے کی یہ رہی بلفیل کہ میں سیکر کی نوعیت نوبت آئی نہیں مان لے آئے سب کے سب کچھ لوگ وہ تھے جو وہاں سے ملک چھوڑنے چلے گئے ملک بدر ہو گئے اور دلچسپ بات ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ جو ہمارے ملک میں چترال کے ساتھ کافرستان ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور اس سے بالکل مورحک افغانستان میں ہے نورستان یہ دونوں اثر میں مل کر ایک قوم ہے اور ان کا کہنا یہ کہ ہم قرشی ہیں ہمارے آبا و اجداد اسلام کا جب یہ آخری حکم آیا تھا تو ہم نزیر نمایاں عرب چھوڑ کر بھاگے ہم عراق میں آئے تو اسلام پیچھے پیچھے عراق میں بھی آ گیا ہم ایران میں آئے تو اسلام پیچھا کرتا ہوا وہاں بھی آ گیا افغانستان میں آئے تو یہاں بھی پہنچ گیا تو پھر ہم پہاڑوں میں گھس گئے وہ بڑے دشوار گزار راستے ہیں چترال کا راستہ اس کے پاس کی جو ہے افغانستان بھی بہت تو یہ ملک جو ہے یہ ایک ہوتا تھا پہلے لیکن جب احمد شاہ عبدالی کا, سا... کا معاملہ ہوا ہے انگریزوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے افغانوں کا اور افغانستان بنا ہے تو اس کا ایک ٹکڑا افغانستان میں چلا گیا ایک پاکستان میں رہ گیا امیر دوش محمد خان والی یہ کابلی الٹیمیٹم دیا ایماندار اور نقل کر دیے جاؤ گے وہ ایمان لے آئے وہ نورستان کے ان کے ایک عالم دین جو مہدی ہونے کے بھی مدعئی تھے وہ کہتے کہ مہدی قرشی قرش قرش ہوگا ہم قرشی ہیں ہم میں سے ہوگا بھی وہ آئے تھے یہاں بھی ملاقات ہوئی تھی لیکن وہ بڑے پختہ لوگ ہیں سلفی ہیں پہلے حدیث ہیں وقت کٹر بڑے پابند شریعت ہیں یہ ہے نورستان اور پاکستان میں جو ہے وہ ہے کافرستان وہ اپنی اس پرانے کفر پر اسے پاکستان نے پرزرو کیا ہوا سیر کے لیے جو لوگ آئیں اور دیکھیں ان کے جو کسٹمز کیا ہیں ان کی عورتیں ناشتی کیسی ہیں ان کا کیسے جو ہیں وہ وہ لباس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو سیاح آئیں سیر کریں لیکن یہ کہ ابھی دوست محبت جلتی بیٹوں ٹم دے دیا تھا وہی جو ان آیاتوں میں آیا ہے کہ بعض نہیں آتے تو قتل کر دیے جاؤں تو یہ دو یہ آیتیں جو ہیں وہ اس سے خاص ہیں عام نہیں ہیں اور یہ دونوں حدیثیں معدن جبل کی حدیث کا وہ حصہ اور جو آج ہم نے حدیث پڑھی ہے یہ بھی دونوں اس واقعے کے ساتھ خاص ہے آم. اس کو عام سمجھ لیا جائے تو بہت بڑی غلطی تھی بہت بڑی گمراہی اگر یہ پورا پس سامنے نہ ہو. اب میں ایک اور بات آپ سے کہہ دیتا ہوں چند منٹ ابھی ہے لیکن قتال کا معاملہ قرآن میں تین سطحوں پر ہے پہلا قتال فی سب اللہ ہو رہا تھا جو جہاد فی اب اللہ کے ٹاپ ہے پندرہ برس تک دعوت تبلیغ تلقین وعز نصیحت تربیت تزکیہ تعلیم یہ جہاد تھا پھر کتال شروع ہو اور کہہ دیا گیا کہ اب جب تک دین تالب نہ ہو جائے اور فتنہ ختم نہ ہو جائے تمہارا یہ قتال جاری رہے گا یہ قتال جو ہے یہ گویا کہ آخری مرحلہ ہے جہاد فی سب اللہ وہ ان منزلوں سے گزرے بغیر یہ جہاد نہیں ہو کتال نہیں ہو سکتا دعوت ہو تربیت ہو اتمام حجت ہو لوگوں کو جمع کیا جائے تسکیہ کیا جائے ایک نظم کے خوگر ہو ایک امام ایک امیر کے پیچھے ہو کر جنگ کر رہے ہوں وہ فی تطالف اب یہ کتال آج بھی ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم مسلم ملک کی اکثریت جہاں پہ غیر مسلم ہیں وہاں کو مسلمان اٹھ کھڑے ہو دعوت دے اور دعوت کے نتیجے میں وہاں معتلبے تعداد میں لوگ جو ہیں اگر ایمان لے آئے پھر وہ اپنے ایک جتھا بنائے اپنے گروپ بنائے اور اگر ضرورت پڑے جنگ کرے اور وہاں پر جو حصہ بھی ان کو مل جائے اس میں اللہ کا دین قائم کر دے اور یہ کتاب جو ہے جو مسلمانوں کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اگر کہیں مسلمان حکمران ہی در حقیقت رکاوٹ بڑے بیٹھے ہوں اور وہ شریعت کے نفاظ میں اور اسلام کے نظام کے قیام کے اندر وہ مزاحم ہو رہے ہیں ان کے خلاف انتظام ہوتا ہوگا یہ امام بہو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اور میں اس کا قائم اہل حدیث صدرات اس معاملے میں بہت نرم ہیں کہ مسلمان کیسا بھی ہو لیکن اس کے خلاف مسلمان حکمران کے خلاف کتال نہیں ہو سکتا خروج نہیں ہو سکتا بغاوت نہیں ہو سکتی لیکن نہیں یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک میں آرام سے بیٹھے ہوئے ڈکٹیٹر بھی بادشاہ بھی انہیں کوئی خطرہ ہی نہیں اور ایرانیوں نے وہ ہمت کر کے دکھا دی کہ بادشاہ کو بگا دیا جان میرے نزدیک ایک قتال تو یہ ہے قرآن مجید میں اکثر دوسرا قتال یہ جس کا میں نے آج آیا تھا آپ کے سامنے پڑ اس کو قتال نہیں کہنا چاہے قتل عام کہنا چاہے قتال تو ہوتا دو گروپ کا اب وہ تو مقابلے میں تھے ان کی جڑ تو کٹ گئی تھی ان کی قوت ختم ہو چکی تھی ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی تو یہ تو قتل عام کا حکم تھا اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جیسے یہ لوگ بھاگے تھے ارب سے بھاگ کر اور یہاں چترال کے علاقوں میں پہنچ گئے ایسے ہی ابو جہل کا بیٹا اکرما بھی بھاگا تھا اور وہ جا رہا تھا جا رہے تھے کہنا چاہیے بعد میں ایمان لے آیا بہت کرما جیسے کہ مسلمان ہمشا گئے تھے اب وہ ہمشا جا رہے تھے تو یہ ریڈ سی ہے اس میں کوئی طوفان آ گیا جس کشتی میں تھے اس کشتی والوں نے سب نے اللہ کو پکارا اللہ اللہ اللہ اللہ اس نے کہا کہ یہ ہم جو یہ جو حبل اور لات اور رضا اور منات کو پکا ہیں اب کیوں نہیں پکڑ رہے معلوم ہماری فطرت میں تو اللہ ہی اللہ ہے ہماری فطرت میں تو کوئی للدات ہے نہ غزہ ہے نہ بناث ہے نہبل ہے نہ کوئی اور ہے تو اسی کی بات تو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مان لیا ہے اکرما ابن ابھی جہل اور پھر انہوں نے جہاد میں بہت حصہ لیا حضرت ابو بکر صدیق کے دور, دور خلافت میں جو جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے تھے ان کے خلاف مسلمہ قصاب کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہادت حاصل کی, کی تیسرا قتال اور ہے جس کا کہ میں نے آیت آج پڑھی تھی وہ تھا کہ ایک ملک میں اسلامی انقلاب آ جائے اور اسلام کا دین غالب آ جائے اب اسے آگے پھیلانے کے لیے قتال یہ قتال ہے جس کا ذکر ہے اسی سورت توبہ کی آیت نمبر ایک سو تیئیس میں اہل ایمان قتال کرو ان سے جو تم سے ملے ہوئے ہیں تمہاری سرحدوں کے ساتھ ساتھ ہے اور چاہیے کہ تمہارے اندر وہ سختی محسوس کرے کہ قتال کس لیے ایران پر حملہ کیوں کیا دیکھیے دو بڑی بڑی جنگوں کا معاملہ شروع ہو گیا تھا ایک شام سے ہو کر سلطنت روم تک اور عراق سے ہو کر سلطنت ایران تک اچھا شام اس کے خلاف جو فوج کشی ہوئی ہے غزوہ موتا ہوا ہے پھر حضور تشریف لے گئے ہیں غزوہ تبوک میں تو اس میں ایک موجود تھا سبب کہ وہاں کے ایک بادشاہ نے شاہ غسان والے اس نے حضور کے ایل سی کو قتل کر دیا شہید کر دیا اب ایل سی کا قتل جو اعلان بغاوت ہوتا اعلان ہے حضور فوج کشی کی لیکن اعلان نے تو نہیں کیا تھا یہ وہ کیوں کیا کیوں ہم اس دین کو پھیلانا ہے یہ دین صرف عرب کے لیے نہیں آیا جو پوری دنیا کے لیے آیا اس کے لیے فوج کشی یہ آیت بھی بہت اہم ہے اور یہ بھی سورج توبہ میں ہے اصل میں چونکہ سورج توبہ جو ہے وہ تقریباً آخری زمانے کی سورت ہے اس میں جو احکام ہے وہ فائنل ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مغالطہ پیدا کر دیا ڈاکٹر حبیب اللہ مرحوم نے جو پیرس میں رہتے تھے بہت عرصے کہ گویا کے میساک مدینہ جو ہے وہ دستور ہے اسلام کی غلط بات میساک مدینہ تو ایک معاہدہ تھا جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ حضور نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لیا کہ اب اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو ہم سب مل کر ایک امت کی حیثیت سے جنگ کریں گے اور مدینہ کا دفاع کریں گے یہ تو ان دفاع معاہدوں میں سے ہوا جس کی میں ساتھ برات من اللہ و رسول اصل دستور کیا آتا ہے جہاں تک یہ ہے بنی اسماعیل ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اللہ کہ اسلام لے آئے ورنہ قتل کر دیے جائے عذاب الہی وہ سنت جو تمام رسولوں کے باب میں ہوئی ہے پوری یہاں بھی ہوگی لیکن جو یہاں پر یہودی اور نصرانی ہیں ان کے لیے رعایت ہے ایمان لے آئیں سب نہ لائیں چھوٹے ہو کر رہے دین کی بالردستی قبول کریں ورنہ پھر جنگ ہوگی یہ اور یہی بات جہاں بھی فوجیں گئی ہیں آپ نے پڑھی ہوگی کہ جہاں مسلمان فوج گئی صحابہ کی ان کہا وہاں تین آلٹرنیٹ پیش کی اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان تم جونر مسلمان ہمارے حق زیادہ تمہارے کم ہے نہیں ایکول یہ نہیں تو اللہ نظیم کی بالدستی قبول کرو اور نیچے ہو کر رہو اور جزیا دو اور یہ بھی نہیں تو آؤ میدان میں پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرو اسی کے ذمن میں یہ آیت ہے جس پر توجہ بہت کم ہوتی ہے یور نذینا منوق کا تب الزین یلون اکم اب ظاہر بات ہے کہ یہ صحابہ کلام فوراً چین سے تو جنگ نہیں کر سکتے تھے جس کی سرحدیں تمہارے ساتھ ملتی ہیں وہ کون سی تھی نزیرہ نمایاں عرب کے ادھر بھی سمندر ادھر بھی سمندر نیچے بھی سمندر ادھر خلیج ہے ادھر بحر کلتم ہے نیچے بحر عرب ہے اب دو ہی ملک تھے عراق عراق سے ہو کر اور وہ تابع تھا ایران کا اور شام شام تابع تھا روم کا ادھر اللہ وہ کتاب کا جو ہے اب جو, جو ہے آج کے دور میں یہ جو میں نے کئی مرتبہ بات واضح کی ہے آج کے دور میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بھی قتال لازمی نہیں رہے گا الا یہ کہ فیزیبل ہو تو ممکن ہے جائز ہے ناجائز نہیں ہے لیکن یہ کہ غیر مسلح بغاوت پرامن عوامی تحریک اپنی جان دینے کے لیے تیار ہونا یہ کفایت کر جائے گا انشاءاللہ اسی طرح ایک دفعہ اسلام قائم ہو جائے دنیا میں کہیں پھر اس کو پھیلانے کے لیے فوج کشی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی وجہ کیا ہے آپ کا نظام پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہوگا ٹیلی ویژن دیکھ, دیکھ رہے ہوں گے پوری دنیا کے لوگ یہ کیسا نظام نے کس قدر عمدہ نظام دیا تو کون نہیں چاہے گا کہ اچھی چیز کو اختیار کرے تو انشاءاللہ اسی کے طریقے سے بات پھیل جائے لیکن پھر کہوں گا کہ تال حرام نہیں ہے یہ آئے تو نہیں ہوئی کہیں اگر وہ اس کا موقع ہوگا فوج کسی کر کے بھی پڑوسی ملک کو اسلام کے دین کتابیں لایا جا سکتا سبھانت اللہ کا نشد والے